اگر مکے میں مقیم ہے تو عمرے کے لیے جو احرام ہے وہ مکہ سے باندھیں گے یعنی یہاں گھر سے ہی باندھیں گے شکریہ علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے تو اب عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آیا وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے انہیں میکات تک جانا پڑے گا ابتدان دو تین چیزیں سمجھنی پڑیں گی اس سوال کو کے جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک ہے حدود حرم حرم پھر میکات خارج میکات حل اور حرم کیا چیزیں میکات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آفاقی یعنی میکات کے باہر رہنے والا جب اس باؤنڈری کو کراس کرتا ہے جس کو کہتے ہیں میکاد تو وہ اس کے بعد اور حرم کی حدود سے پہلے جو جگہ ہے وہ کہلاتی ہے ہل اور حدود حرم کے بعد جو جگہ ہے وہ کہلاتی ہے حرم اگر کوئی شخص حدود حرم سے باہر ہے تو حدود حرم میں داخل ہوتے وقت ایرام باندھ سکتا ہے آفا کی جو میکاد سے باہر ہے اور اگر وہ مکہ مکرمہ میں داخلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جب میکات سے گزرے تو حالت احرام میں گزرے میکات کے باہر سے اگر اس کا مکہ مکرمہ میں جانے کا ارادہ ہے صرف ہل میں جانے کا ارادہ ہے یعنی حدود حرم سے پہلے اور میکات کے اندر تب تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے احرام اور اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جانا ہے تو اس نے احرام باندھ کر ہی میکات سے گزرنا ہے اگر بغیر احرام باندھے میکات سے گزرا تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ دوبارہ میکات تک جائے اور احرام پہن کے واپس آئے اور عمرہ ادا کرے احرام سے فارغ ہونے کا طریقہ ہے عمرہ ادا کرنا مکہ مکرمہ میں رہنے والے شخص کے لیے دونوں صورتیں ممکن ہیں آسان صورت یہی ہے کہ حدود حرم سے باہر جائے اور وہاں سے احرام کی نیت کرے اور آ کے پھر عمرہ کرے اپنے گھر سے حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے وہ شخص جو ہے احرام کی نیت نہیں کر سکتا احرام کی نیت حدود حرم میں رہتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے صرف اور صرف حج کا احرام ہوتا ہے اگر اس نے احرام کی نیت کرنی ہے عمرے کا ارادہ رکھتا ہے جب کہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے مسجد عائشہ چلے جائے جے چلے جائے ہدے کے مقام چلے جائے تو وہاں سے پھر وہ احرام کی نیت کرے اور پھر مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں آ کے عمرہ ادا کرے اور عمرہ کس چیز کا نام ہے نیت کے ساتھ طوافِ خانہ کعبہ کرنا یعنی طواف کے معنی ہوتے ہیں سات چکر اور پھر صفحہ مروہ کے درمیان صحیح کرے جو سات چکر ہوتی ہے اس کے بعد حلق یا تقسیر کرائے تو یہ عمرے سے فارغ ہو جائے گا واللہ اللہ تعالیٰ